اشعارا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تاسیم میم یہ واضح کتاب کی آیتے ہیں شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اس پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے چھپ جائیں ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت ایسی نہیں آتی جس سے وہ بے رخی نہ کرتے ہوں بس انہوں نے جھٹلا دیا تو اب عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کس قدر طرح طرح کی عمدہ چیزیں اگائی ہیں بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور بے شک تمہارا رب غالب ہے رحم کرنے والا ہے اور جب تمہارے رب نے موسا کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ پھر کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے موسا نے کہا اے میرے رب مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی پس تو ہارون کے پاس پیغام بھیج دے اور میرے اوپر ان کا ایک جرم بھی ہے پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے فرمایا کبھی نہیں پس تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں پس تم دونوں فرون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم خدا وندے عالم کے رسول ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے فرون نے کہا کیا ہم نے تم کو بچپن میں اپنے اندر نہیں پالا اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے اور تم نے اپنا وہ فیل کیا جو کیا اور تم نا شکروں میں سے ہو موسا نے کہا اس وقت میں نے کیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی پھر مجھے تم لوگوں سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا پھر مجھ کو میرے رب نے دانشمندی عطا فرمائی اور مجھ کو رسولوں میں سے بنا دیا اور یہ احسان ہے جو تم مجھ کو جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا ہے موسا نے کہا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب کا رب جو ان کے درمیان ہیں اگر تم یقین لانے والے ہو فرعن نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو موسا نے کہا وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی فرعون نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجنون ہے موسا نے کہا مشرق وہ مغرب کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم عقل رکھتے ہو فرون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تم کو قید کر دوں گا موسا نے کہا کیا اگر میں کوئی واضح دلیل پیش کروں تب بھی فرعون نے کہا پھر اس کو پیش کرو اگر تم سچے ہو پھر موسا نے اپنا اثر ڈال دیا تو یقاق یک وہ ایک سری اسدہ تھا اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو یکا یک وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا فرون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ شخص ایک ماہر جادوگر ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جادو سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے بس تم کیا مشورہ دیتے ہو درباریوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ وہ آپ کے پاس تمام ماہر جادوگروں کو لائیں پس جادوگر ایک دن مقرر وقت پر اکٹھا کیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کیا کہ تم لوگ جمع ہو گے تاکہ ہم جادوگروں کا ساتھ دیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوں پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہے اگر ہم غالب رہے اس نے کہا ہاں اور تم اس صورت میں مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے موسا نے ان سے کہا کہ تم کو جو کچھ ڈالنا ہو ڈالو پس انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈالی اور کہا کہ فرون کے اقبال کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے پھر موسا نے اپنا اصا ڈالا تو اچانک وہ اس سوانگ کو نگلنے لگا جو انہوں نے بنایا تھا پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسا اور ہارون کا رب ہے فرون نے کہا تم نے اس کو مان لیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں بے شک وہی تمہارا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے پس اب تم کو معلوم ہو جائے گا میں تمہاری ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا انہوں نے کہا کہ کچھ حرج نہیں ہم اپنے مالک کے پاس پہنچ جائیں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے بنے اور ہم نے موسا کو وہی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کو نکل جاؤ بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا پس فرعن نے شہروں میں ہر کارے بھیجے یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں اور انہوں نے ہم کو غصہ دلایا ہے اور ہم ایک مستعد جماعت ہیں بس ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور عمدہ مکانات سے یہ ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا بس انہوں نے سورج نکلنے کے وقت ان کا پیچھا کیا پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسا کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے موسا نے کہا کہ ہرگز نہیں بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھ کو راہ بتائے گا پھر ہم نے موسا کو وہی کی کہ اپنا اثا دریا پر مارو پس وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایسا ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ اور ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس کے قریب پہنچا دیا اور ہم نے موسا کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے بچا لیا پھر دوسروں کو غرق کر دیا بے شک اس کے اندر نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں اور بے شک تیرا رب زبردست ہے رحمت والا ہے اور ان کو ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم برابر اس پر جمے رہیں گے ابراہیم نے کہا کیا کہ یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو یا وہ تم کو نفا نقصان پہنچاتے ہیں انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے ابراہیم نے کہا کیا تم نے ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی عبادت کرتے ہو تم بھی اور تمہارے بڑے بھی یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک خدا عالم کے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے اور جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے اور جو مجھ کو موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن میری خطا معاف کرے گا اے میرے رب مجھ کو حکمت عطا فرما اور مجھ کو نیک لوگوں میں شامل فرما اور میرا بول سچا رکھ بات کے آنے والوں میں اور مجھے باغ نعمت کے وارثوں میں سے بنا اور میرے باپ کو معاف فرما بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا اور مجھ کو اس دن رسوا نہ کر جب کہ لوگ اٹھائے جائیں گے جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد مگر وہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے اور جنت ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں پھر اس میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے وہ اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوئے کہیں گے خدا کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب کہ ہم تم کو خداوند عالم کے برابر کرتے تھے اور ہم کو تو بس مجرموں نے راستے سے بھٹکایا بس اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی مخلص دوست بس کاش ہم کو پھر واپس جانا ہو کہ ہم ایمان والوں میں سے بنیں بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اور بے شک تیرا رب زبردست ہے رحمت والا ہے نو کی قوم نے رسولوں کو چٹلایا جبکہ ان کے بھائی نو نے ان سے کہا کیا کہ تم ڈرتے نہیں ہو میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے بس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو انہوں نے کہا کیا ہم تم کو مان لیں حالانکہ تمہاری پیروی زلیل لوگوں نے کی ہے نو نے کہا کہ مجھ کو کیا خبر جو وہ کرتے رہے ہیں ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے اگر تم سمجھو اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں میں تو بس ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں انہوں نے کہا کہ اے نو اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کر دیے جاؤ گے نو نے کہا کہ اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا پس تو میرے اور ان کے درمیان واضح فیصلہ فرماتے اور مجھ کو اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نچات دے پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو خرق کر دیا یقیناً اس کے اندر نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں اور بے شک تیرا رب وہی زبردست ہے رحمت والا ہے آد نے رسولوں کو جایا جبکہ ان کے بھائی نے ہوا کہ کیا تم لوگ ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو اور میں اس پر تم سے کوئی بدلا نہیں مانگتا میرا بدلا صرف خدا وندے آلم کے ذمے ہے کیا تم ہر اونچی زمین پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بناتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جب بار بن کر ڈالتے ہو بس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو اور اس اللہ سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہیں مدد پہنچائی جن کو تم جانتے ہو اس نے تمہاری مدد کی چوپاوں اور اولاد سے اور باغوں اور چشموں سے میں تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے خاتم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو یہ تو بس اگلے لوگوں کی ایک عادت ہے اور ہم پر ہر کس عذاب آنے والا نہیں ہے بس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا بے شک اس کے اندر نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں اور بے شک تمہارا رب وہ زبردست ہے رحمت والا ہے سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی سالے نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے ایک موتبر رسول ہوں بس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو اور میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانتا میرا بدلہ صرف خداوند عالم کے ذمہ ہے کیا تم کو ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا جو یہاں ہے باہوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور رس بھرے خوشوں والی کھجوروں میں اور تم پہاڑ کھود کر فخر کرتے ہوئے مکان بناتے ہو پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو اور حد سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانو جو زمین میں خرابی کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے انہوں نے کہا تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے تم صرف ہمارے جیسے ایک آدمی ہو بس تم کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو سالہ نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور ایک مقرر دن کی باری تمہارے لیے ہے اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھیڑنا ورنا ایک بڑے دن کا عذاب تم کو پکڑ لے گا پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا پس پھر وہ پشیمان ہو کر رہ گئے پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں اور بے شک تمہارا رب وہ زبردست ہے رحمت والا ہے لود کی قوم نے رسولوں کو چٹلایا جب ان کے بھائی لود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے ایک موتبر رسول ہوں پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانتا میرا بدلہ تو خدا عالم کے ذمہ ہے کیا تم دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑتے ہو بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو انہوں نے کہا کہ اے لوت اگر تم پاس نہ آئے تو ضرور تم نکال دیے جاؤ گے اس نے کہا میں تمہارے عمل سے سخت بیزار ہوں اے میرے رب تو مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے عمل سے نجات دے بس ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو بچا لیا مگر ایک بڑیا کہ وہ رہنے والوں میں رہ گئی پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر برسایا ایک می بس کیسا برا می تھا جو ان پر برسا جن کو ڈرایا گیا تھا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں اور بے شک تیرا رب وہ زبردست ہے رحمت والا ہے اصحاب عقا نے رسولوں کو چھٹلایا جب شعیب نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو اور میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانتا میرا بدلہ خدا عالم کے ذمے ہے تم لوگ پورا پورا ناپو اور نقصان دینے والوں میں سے نہ بنو اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور اس ذات سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور گزشتہ نسلوں کو بھی انہوں نے کہا تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے اور تم ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو ہم تو تم کو جھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں بس ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گراؤ اگر تم سچے ہو شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو بس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا پھر ان کو بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا بے شک وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں اور بے شک تمہارا رب زبردست ہے رحمت والا ہے اور بے شک یہ خدا عالم کا اتارا ہوا کلام ہے اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے تمہارے دل پر تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے بنو صاف عربی زبان میں اور اس کا ذکر اگلے لوگوں کی کتابوں میں ہے اور کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پر دے پھر وہ ان کو پڑھ کر سناتا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ پنتے اس طرح ہم نے ایمان نہ لانے کو مجرموں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے جب تک سخت عذاب نہ دیکھ لیں پس وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی پھر وہ کہیں گے کہ کیا ہم کو کچھ مہلت مل سکتی ہے کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد مانگ رہے ہیں بتاؤ کہ اگر ہم ان کو چند سال تک فائدہ پہنچاتے رہیں پھر ان پر وہ چیز آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو یہ فائدہ مندی ان کے کس کام آئے گی اور ہم نے کسی بستی کو بھی ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے یاد دلانے کے لیے اور ہم ظالم نہیں ہیں اور اس کو شیطان لے کر نہیں اترے ہیں نہ یہ ان کے لیے لائق ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں وہ اس کو سننے سے روک دیے گئے ہیں پس تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو کہ تم بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈراؤ اور ان لوگوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھو جو مومنین میں داخل ہو کر تمہاری پیروی کریں پس اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں اور زبردست اور مہربان خدا پر بھروسہ رکھو جو دیکھتا ہے تم کو جبکہ تم اٹھتے ہو اور تمہاری نقل و حرکت نمازیوں کے ساتھ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں وہ ہر جھوٹے گناگار پر اترتے ہیں وہ کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں اور شاعروں کے پیچھے بے راہ لوگ چلتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور انہوں نے اللہ کو بہت یاد کیا اور انہوں نے بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا اور ظلم کرنے والوں کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کو کیسی جگہ لوٹ کر جانا ہے